رجیم بسم اللہ الحمد للّہ رب المین الرّحمن الرحیم وسلاۃ وسلام علیٰ سعید عب المُرسلین امام المدین خواتم سید نَ و مولانا محمد وعلیٰ و اضحابی اجمعین پچھلی نشست میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک آیت ایسی ہے اس سورہ کے اندر جس میں اللہ تبارک مطالعہ نے بڑا واضح طور پہ یہ بتایا ہے کہ عیسیبن مریم علیہ السلام ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ان پہ موت واقع نہیں ہوئی ہے جتنے بھی ختم نبوت پہ حملے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس آیت کا اور اس سے متعلق جتنی آیات ہیں ان کی ایسی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے جس سے وہ اس مفہوم اور اس معنی کا انکار کر سکیں تو یہ ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ عربی کے جو الفاظ ہیں اس میں اکثر اوقات ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں جو لوگ فتنہ پر مائل ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان تمام معنوں میں سے وہ اس معنی کو استعمال کریں جن سے ان کو اپنے فتنے میں فائدہ ہو ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ معنی لیں گے جو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور جو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے اگر کوئی ایسا معنی ہو جو کہ نہ ہمیں زکم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور نہ ہی صحابہ رحم ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ملے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے کھولنا مناسب نہیں سمجھا اس میں اللہ کی کیا مصلیحت ہے کیا حکمت ہے اللہ کی مسلحتوں کو اللہ جانتا ہے اللہ کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے اس کی ایک مثال ہم یہ لے لیتے ہیں کہ استغفار کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار کا بنیادی مطلب ہے مغفرت طلب کرنا لیکن وہ لوگ جو فتنہ پر مائل ہیں اور وہ لوگ جو لغوی معنوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ کے لیے بات حیرت کا باعث ہوگی کہ استغفار کا وہ مطلب لیتے ہیں کاشتکاری کرنا ہل چلانا کھیتی باڑی کرنا اب سوچنے کی بات ہے کہ احادیث مبارکہ میں مستند اور معتبر میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ سو سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں ایک اور روایت میں آیا کہ ستر سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں مقصد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مفرد کے معنوں میں لیا ہے کاشتکاری میں معنوں میں نہیں لیا ایک اور ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے کئی طریقے ہیں ہر طریقے کے اندر کچھ تفسیری شرائط شامل ہیں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی میں کہیں اور ایک اور آیت یا ایک سے زیادہ آیات ایسی موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کو کھول دیا اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث وسیع احادیث مبارکہ سے اور سیرت کے معتبر واقعات سے تیسرا درجہ جو آئے گا وہ آئے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمع تین معاملات حدیث کے معاملے میں اور صحابہ کے معاملے میں سب کے معاملے میں ہم لیتے ہیں ایک ہم لیتے ہیں قول آپ نے کیا کہا ایک ہم لیتے ہیں فعل آپ نے کیا, کیا تیسرا ہم لیتے ہیں تقریر تقریر کا مطلب ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات ہوئی کوئی کام ہوا لیکن انہوں نے منع نہیں کیا تو حدیث میں قول فیل تقریر صلی اللہ صحاب مجمعی کی بات کریں قول فیل تقریر اس کے بعد اگر آگے چلے تو پھر قول فیل تقریر اس کے بعد قرآن کی تفسیر باللغت العرب کہ عرب لوگ لغوی کا کیا مطلب لیتے تھے اور اس کے بعد ہے بال اقل السلیم یہ ساری جو ہم نے بیان کی ہیں اقسام ان کی کسی وقت ہم ایک باقاعدہ ایک نشست کر کے اس میں مثالوں کے ساتھ واضح کر دیں گے ابھی صرف نام کی حد تک آپ سمجھ لیجیے آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ شاء مجید کی تفسیر بالقرآن اور بالحدیث و سیرا کو لے گئے اور اس سے ہم بیان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے سب سے پہلے ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے اس کا ثبوت قرآن مجید سے آپ کو ملے گا سورہ عالیہ عمران سے ملے گا آیت نمبر پینتالیس اور سینتالیس کو پڑھیے آپ وہاں پہ آپ کو واضح طور پہ ثبوت مل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے ان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ ہے یہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل شروع کا ایام ہے جن کو ہم پنگوڑے کے وقت جیسے کہتے ہیں اردو کے اندر اس دور کے اندر باقاعدہ کلام کیا باقاعدہ بولا یہ بھی موجزا اس کا بھی آپ کو واضح اشارہ جو ہے قرآن مجید میں مل ہے اس لیے یہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے پھر ہم سورہ النساء کی آیات لیتے ہیں ایک سو ستاون اور ایک سو اٹھاون اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کال ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر دیا تھا حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا نہ انہیں سولی چڑھایا بلکہ ان کے لیے حقیقت مشتبہ ہو گئی وہ شبہ میں پڑ گئے اور یقینا جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی شک اور شبہ میں ہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں اپنے گمان کی اور قتل انہوں نے نہیں کیا انہوں نے یقیناً بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ہے ان کو اپنی طرف اور اللہ بڑی حکمت والا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیضیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات وہی ہے جب لوہت کی بات آتی ہے اور مانو کی بات آتی ہے تو اس کا پھر جو تعویل کرتے ہیں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ جناب آسمان پر اٹھا لیا ہے یہ ترجمہ غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا ایک مطلب وفات بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب ایک خاص قسم کی نیند کی کیفیت بھی ہوتا ہے یہ جو مطلب لے رہے ہیں یہ مطلب قرآن سے براہ راست ٹکراتا ہے اسی لیے ہم مسلمان اسی عقیدے پر قائم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے اور یہ کہ وہ بعد میں دوبارہ تشریف لائیں گے آج کی ہماری گفتگو ان کے دوبارہ تشریف لانے کا معاملہ نہیں ہے ابھی تو صرف اٹھا لینے کا معاملہ ہے اب قرآن مجید میں عال عمران کی سورہ 55 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسا یقیناً میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور اٹھانے والا ہوں میں تمہیں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی توہمتوں سے جنہوں نے تمہارا انکار کیا اور غالب بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی کفر کرنے والوں پر قیامت تک پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تمہیں اس وقت میں فیصلہ درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے تھے وہ کر دوں گا یہ جو آیت ہے اس کے اندر ختم نبوت پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت سے گروہ مزرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری حیات مبارکہ ہی سے مسلمہ کا ایک ایسا شخص تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دیدہ دلیری دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوایا تھا کہ بھائی جی مجھے بھی اپنا نبی جو ہے وہ قبول کیجیے میں آپ کو نبی قبول کروںخروں گا اس حد تک دیدہ دلیر پھرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سال مبارک ہو گیا تو صحابہ اکرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے پھر جہاد کیا اور اس خطمے کو ختم کیا اللہ کے کی فضل و کرم سے ہمارے پاس ستر سے زیادہ ایسے لوگوں کے نام اور ان کے احوال موجود ہیں جن میں سے کوئی مہدی بنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کسی نے استقفر اللہ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے گئے پہلے مجدد بنے پھر ان کا نہیں جی اب تو میں تو مہدی ہو گیا ہوں پھر ان کا جی نہیں جی اب تو میں فلاں ہو گیا ہوں میں فلاں ہو گیا ہوں چلتے چلتے نبوت تک جا پہنچے استقفر جو ہمارے وقت کے قریب ترین زیادہ متحرک گرو ہے وہ کاتعلی ہو کا ہے جن کو ہمارے مرزائی بھی کہا جاتا ہے یہ اتنی واضح پیغامات اللہ تبارک و تعالی نے اور اتنی واضح بات جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کر دی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے اگر پتا ہے تو وہ پھر ان کی تابیلیں جب کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے تابیلیں کرتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے قادیانی حضرات کا ایک تربیتی اور تبلیغی پاکٹ بک ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں بھی حاصل ہو گیا تو سب سے پہلے ہم نے اس میں یہی دیکھا کہ اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں وہ اور جو جواب ہے اس کو سن ہمیں تو ہنسی آتی ہے لکھتے ہیں کم مسیح کو صلیبی موت سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اور چار وعدے کیے ایک وعدہ کیا کہ میں وفات دوں گا یہ تو ہم بھی مانتے لیکن ہم کیا مانتے ہیں کہ آپ کو اٹھا لیا گیا اب آپ دوبارہ دنیا پہ تشریف لائیں گے اور ایک خاص مدت یہاں پہ گزاریں گے اور پھر وشال مبارک ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں چیز کا مطلب یہ ہے کہ یہودی تمہیں نہیں مار سکیں گے دوسرا وعدہ میں تمہیں عزت دینے والا ہوں اس کا انہوں نے مطلب یہ لیا کہ یہودی جو ہے وہ صلیب پر مار کر ذلت جو ہے وہ نہیں پہنچا سکیں گے اور رفا کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی طرف مرفوع کرنا تیسرا انہوں نے کہا جی وعدہ ہے یہودیوں کے الزامات سے تمہیں پاک ٹھہراؤں گا چوتھا جو اصل نقطہ ہے جس پہ ہم مسلمان کھڑے ہیں وہ ہے کہ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک منکرین پر غلبہ دوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ معاف کرے تخر اللہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ تسلیم کر لے کے ان کی وفات ہو چکی ہے تو قرآن کی اس پیغام کی نفی ہو جاتی ہے اس سے انکار ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا بھی انکار جو ہے وہ کفر میں شامل ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو ان کی پیروی کرنے والوں کو تا قیامت اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سب منکرین پر غلبہ عطا کر دوں گا اور قیامت تک غلبہ عطا کروں گا ایسا تو کچھ نہیں ہوا یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے بڑا ثبوت ہے جس کو ہم مسلمان یہ لے کر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ ابھی نہیں ہوا یہ قرآن مجید سے واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اٹھائے گئے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے باقی معاملات تو پھر حدیث سے ہم لے کر آتے ہیں اب یہ چار وعدے بیان کرنے کے بعد پاکٹ بک میں کیا لکھا ہے یہ چاروں وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ترتیب پورے کر دی اناج آپ ہم سب لوگ تھوڑا سا بھی ذہن کو استعمال کریں تو کیا کوئی ایسا گروہ ہے جو واضح طور پہ ہمیں نظر آئے کہ تمام منکرین پر ان کا غلبہ ہو چکا ہے اور واضح نظر آ رہا ہو کہ تا قیامت غلبہ رہے گا لیکن جب جواب نہ بنے تو پھر ایسی جواب دیے جاتے ہیں کہ جی اللہ نے وعدہ پورا کر دیا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آج یہود و الصارہ جو ہے وہ بہت غلبے میں ہیں اگر اللہ معاف کرے استغفر اللہ ان کے حوالے سے کوئی بات کرے تو قرآن مجید میں سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر تہتر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں بے شک کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین میں سے اور نہیں ہے کوئی اللہ مگر ایک اللہ اگر باز نہ آئے وہ اس قول باطل سے تو جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو ضرور پہنچے گا درد ناک عذاب تو یہی تو آیت ہے جس کی وجہ سے ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن مل تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا ہے جو پچھلے ادھیان ہے اور مذاہب ہے اس کے اندر کفر شامل ہو چکا ہے سو یہ کہنا کہ بھی کوئی عیسا ابن مریم وفات پا چکے ہیں تو اگر عیسی بن مریم وفات پا چکے ہیں تو یہ چوتھا وعدہ جو ہے جو قرآن مجید حضرتی علیہ السلام سے کر رہا ہے وہ تو پورا نہیں ہوا یہی تو دلیل ہے ہماری یہ تو ہو گیا قرآن کے معاملے کو بیان کرنا قرآن سے اب آتے حدیث کی طرف کیونکہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم تفصیر القرآن بال آج دیکھیں گے اور تفسیر القرآن بالحدیث کو آج دیکھیں گے بخاری کی حدیث ہے تمہاری کیا شان ہوگی جب تمہارے درمیان عیسی بن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا اب یہ حدیث براہ راست قرآن کی اس آیت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے ہمیں اور یہ صحیح حدیث ہے پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث سنیے میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ اترنے والے ہیں جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے وہ درمیانے قد والے ہیں رنگ ان کا سرخ و سفید ہے ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے ابو ابودا کی حدیث ہے اس میں بھی تعویل کی مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ چونکہ ہلکے زرد رنگ کے لباس کی بات ہوئی ہے تو یہ دو چادریں ہیں ایک چادر اوپر کا جسم ڈھانپنے کے لیے ایک چادر نیچے کا جسم ڈھانپنے کے لیے اور یہ اصل میں میری دو بیماریاں ہیں جو ایک بیماری مجھے ناف سے نیچے ہے اور ایک بیماری مجھے ناف سے اوپر ہے اندا اناج نیچے کی بیماری اس کو پیشاب کی بیماری تھی اور اوپر کی بیماری اس کا دماغ کا خلل تھا جو اس نے خود لکھا ہے کہ میں فلاں حکیم سے دوائی منگوایا کرتا تھا پھر ایک اور حدیث مسلم شریف کی سنے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابن مریم اور کے مقام سے حج یا عمرے یا دونوں کے لیے طلبی یا بغارے مسلم شریف تمام جگہوں پہ دیکھے ابن مریم عیسا ابن مریم الفاظ بہت واضح ہیں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے تو بہت احادیث مبارکہ موجود ہیں اس سلسلے میں دجال کے حوالے سے حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے کہ عیسا کو بھیج دیں گا وہ اسے ڈھونڈیں گے اور اسے ہلاک کریں گے مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ابام نہیں ہے یہ جو شوشا بر صغیر پاک و ہند کے اندر چھوڑا گیا یہ کس نے چھوڑا سوچ کر حیرت ہوتی ہے اور یہ وہ صاحب ہیں جن کو ہمارے ہاں سکول کے اندر کالج کے اندر مطالعہ پاکستان کے اندر مسلم ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے یہ وہ صاحب ہیں پہلے رسول نے کیا کیا, انہوں نے کیا میں ساری باتیں ہم عرض نہیں آ کر رہے کچھ باتیں ہم عرض کر رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا جی جو, جو عیسا علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیمار کو اچھا کر دیتے تھے کہتے ہیں جی کہ اس کی حیثیت آج کل کے زمانے کے مسمرزم سے زیادہ نہیں ہے استغفراللہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو موج صاحب کا ہے کہ پرندوں کو کے پتلوں کو پھونک مار دیتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتے تھے اللہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کھیل کھیل میں ایسی باتیں کرتے ہیں پھر رفع کے بارے میں ان صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا کہ لگے کہ آسمان پر اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان پر اٹھا لیے گئے رفع کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ کہ قدر و منزلت میں اٹھائے گئے یہ سب باتیں وہی ہے جو مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان پر ایک حالت تاریخ ہوئی تھی لوگوں نے اس حالت میں ان کو وہاں سے نکال لیا اور اپنے مریدوں کی حفاظت میں یہ رہے اور پھر نامعلوم مقام پر باقاعدہ وفات بھی ہوئی اور وہاں پہ دفن بھی ہوئی اور مرزا قادیانی نے تو کشمیر میں ایک مزار بھی بتا دیا کہ فلاں مزار ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہے اس شریف کی بات ہوئی تو کیا کہا انہوں نے صاحب نے کہا کہ اللہ معاف کرے اس سے زیادہ گستاخی کیا ہوگی انہوں نے کہا کہ معراج شریف کے معاملے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی اننا للہ وانا الیہ راجعون پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہم سب جانتے ہیں ان صاحب نے کہا جی یہ جو ہے یہ عقل کے ممنوعات میں سے ہیں یعنی انبیاء کے معجزوں کا انکار قرآن مجید کی کئی آیات میں واضح مفہوم اور جو مضمون ہے اس کا انکار اور ان صاحب کو ہمارے اسکولوں میں ہماری کتابوں کے اندر مسلم ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ صاحب ہیں سر سید احمد خان ایک بات ان کی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی عصر حاضر میں مسلمان جو ہیں تعلیمی میدان میں بہت پیچھے جا رہے ہیں تو موجودہ دور کے مطابق تعلیم جو ہے ان کو حاصل کرنی چاہیے یہاں تک ہم ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کے ساتھ جتنا گھناؤنا مذاق ان صاحب نے کیا اس کے بعد پھر اگلا قدم مرزا کا ہی ہو سکتا تھا ہمارا ایمان گفتگو کے آخر میں عرض کر دیں یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے انہوں نے اپنے پنگوڑے میں سے اپنے جھولے میں سے جس وقت ابھی بالکل بچے تھے اور ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے اس وقت کلام کیا ان کے بالکل حق ہم تسلیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر آپ کو روح اللہ کا خطاب دیا لقب دیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے معجزات حق ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ صحیح احدیث مبارکہ سے ثابت ہے دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں درج اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور تا قیامت ان کی پیروی کرنے والوں کو منکرین پر غلبہ عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب آثارِ قیامت پیدا ہو جائیں گے اور پھر تمام مومنین کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی اور پیچھے صرف اور صرف غفار رہ جائیں گے اور قیامت پھر انہیں پر جو ہے وہ نازل ہوگی تو ہمیں اپنے عقائد میں بڑا واضح ہونا چاہیے اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ جو قرآن سے ہی ثابت ہے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے جو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال سے ثابت ہے جو ہمارے آئمہ سے ثابت ہے ہمیں اس پر رہنا ہے اس پہ کسی قسم کی تعویل کی حاجت ہمیں نہیں ہے جبکہ معاملات بڑے واضح طور پہ بیان کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر ضروری تعویلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہمیں اذن بخشے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کی بھی ہم تربیت کریں مسلم اللہ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علیہ وضہب اجمعین بےحمت